بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لئیلا فی قریش قریش کے معنوس کرنے کے سبب ایلا فیهم رحلت الشتائی والصیف یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب فلیا لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں خو جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا